<تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه میں ذلّہ دہے سے مرحل پیچھے کر دے یہ ساری آواز یہ نہیں اسے چلنے دے باقی بھائیوں کو بھی تکلیف ہے مجھے گرمی نہیں معلوم ہوتی خیر اگر سمجھ نہیں تو والا ربان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 اللہ کی ہم دوستنا کے بعد آج کا موضوع حالات حاضرہ اور اس میں ہماری ذمہ داریاں مسلمان کی حیثیت سے یقیناً ہماری ذمہ داری کوئی بھی زمانہ ہو اور کچھ بھی حالات ہوں ہمیشہ سے ایک رہی ہے وہ مقصد پورا کرنا جس کے لیے ہم دنیا پر بھیجے گئے ہیں جیسے کہ سب بہت دفعہ یہ آیا مبارکہ ممبر و محراب سے سنتے رہتے ہیں وما خلق قطل اللہ نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے یہ مقصد حیات ہے جس سے حالات کچھ بھی ہوں ان میں ہماری ذمہ داریاں پھوٹتی ہیں اسی سے سمجھ آتی ہے جو اس معاملے میں سنجیدہ ہے کہ وہ اپنی عقل سے جس سے اللہ تعالی نے انسان کو ممیت فرمایا چوپایوں پر اور باقی مخلوقات پر کہ اللہ نے اسے برے اور بھلے کی سمجھ دی حق و باطل کے اندر تمیز کرنے کی توفیق دی اللہ نے انسان کو اپنے خالق کو اپنے مالک کو اپنے رازق کو مشکل پشا کو احکم الحاکمین کو علا الق الشعین قدیر کو بآلما یرید کو پہچاننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور اپنی پہچان کو اتنا واضح کیا کہ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حمد و فنا بیان نہ کرتا ہو ان کے لیے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. تو پھر کچھ مشکل نہ ہوا کہ اپنے اللہ کو پہچان لیا جائے اور اس کے لیے محبت اور اس کے لیے عظمت دل کے اندر جاگزی ہو اور طلب پیدا ہو کہ اللہ کے ساتھ آدمی کیا معاملہ کرے کس طرح اللہ کے قریب ہو جائے کس طرح اللہ کو راضی کرے کس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچے یہ ایک فطرتی بات اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے یوں بیان فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ یعنی اس کا ماحول وہ ہے جو یحبیدان ہی و یونسرانی وہ یو مجسانی ہی اسے یہودی نفرانی اور مجوسی بنا دیتا ہے ورنہ فطرت اللہ نے کسی کی بھی غلط نہیں بنائی فطرت اللہ فاتار لا تبدیل لخلق اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی, کسی کو پیدائشی ہی کافر پیدا کر دیا ہو نہیں اللہ رب العزت نے انسان کو فطرت سلیمہ پر اسلام پر پیدا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بلوغت کے بعد سوچنے سمجھنے فکر کرنے باتوں کو وزن کرنے حق کو پہچان لینے باطل کی خرابی کو جان لینے کی توفیقت فرمائی تو میرے بھائیوں ہمیشہ اور ہمیشہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہی رہی کہ ہم اللہ رب العزت کو پہچان کر اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول جن میں سے آخری محمد کریم صلی اللہ علیہ و وسلم وسعید و و امی ہیں ان پر بھی سوچ سمجھ کر ایمان لائے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ و وسلم کو پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کا رسول مانے پھر ہمارا حال بالکل اس طرح ہو جس طرح ثابت بن قیس کا تھا کون سے بت گئی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی صحیح بخاری میں آتا جب یہ آیات نازل ہوئی کا جہرو وانتم لا لو اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہو تو ان کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرو اور ان کی بات میں بات چڑھا کر نہ بولو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو وہ نہ ہو اہل ایمان کو مخاطب ہے اللہ صحابہ کو مخاطب ہے رضوان اللہ علیہ مجمع بالخصوص ایمان اللہ نے وہی لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ زمین پر ایسے مسلمان اس سے پہلے نہ ہوئے نہ اس کے بعد ہوں گے ان کی فضیلت کا جو قائل نہیں ہے اس بےمان کا دین میں کیا حصہ ہے یقیناً وہ افضل ترین ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ دیکھو آواز بلند نہ کر دینا ان کی محفل میں ان کی آواز سے ادب اس قدر ہے اور وہ نہ ہو کہ ان کی بات میں بات چڑھا کر بولو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو انتہ مطا لا عروج تم سارے اعمال سے جو اسلام میں تم نے کیے ہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھنا اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم بالکل آمال سے خالی ہو گئے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قدرتی طور پر آواز بلند تھی آپ نے قصہ سنا ہوا ہے صحیح بخاری میں موجود ہے نمازوں میں غائب پائے گئے اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ و وسلم تو ایک صحابی نے کہا میں خبر لا کر دیتا ہوں وہ گھر میں گئے خبر لینے کے لیے تو وہ منقصا منقیسن دیکھا کہ سر جو ہے سدمے کے ساتھ مار نہ بیٹھے ہوئے سابق بنکیش کیا حال ہے کہا سر خراب حال ہے میرا کیس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی تھی कैस کے سارے اعمال برباد ہو گئے قیس جہنمی ہو گیا ثابت بن قیس جہنمی ہو گیا رضی اللہ تعالی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی خبر ملی تو کہا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو کہہ دو وہ جہنمی نہیں ہے بلکہ وہ جنتی ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو حقیقتاً پہچانا وما ارسلنا من رسول اللہ لیز نل ہم نے کوئی رسول جب مبوس کیا تو اسی لیے مبوس کیا کہ لوگ اس کی عطاط کرے جس طرح یہ سارا جہان اللہ کی عطاط کر رہا ہے اور اجداد پر مشتمل ہونے کے باوجود ایک حسن اور ایک امن ہے زندگی کا ایک طریقہ ہے جو آسانی سے ہم طے کر رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جہاں جس کو پابند کیا وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے زمین اپنی جگہ پر اپنے مدار کے اندر جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ عبادت کا طریقہ اختیار کیے ہوئے آسمان اپنی جگہ پر اپنے فرائض پورے کر رہا ہے زمین ہوا میں لٹکی ہونے کے باوجود انسانوں کے لیے فرش بنی ہوئی ہے اور اگنے والی چیزیں اگ رہی ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ عام کے لیے کوشش کریں اور وہاں جامن کا درخت نکل آئے جامن کی کوشش کرے تو آم کا نکل ہے اللہ نے جہاں جس کو جس چیز کا پابند کر دیا ہے وہ اسی راستے پر چلے گا ہاں انسان کو اور جن کو اس نے اختیار دے دیا کل حق کم ربی کم فمن شاہ افل یقین شاہ افل کہہ دو کہ حق تو اللہ کی طرف سے آ چکا جو چاہتا ہے ایماندار ہو جائے جو چاہتا ہے کافر ہو جائے اللہ زبردستی نہیں کرے گا لا اکراہدین اللہ دین میں زبردستی نہیں کرتا کیونکہ قد الرشد من طبین اللہ تعالی نے رشد کو ہدایت کو اور گمراہی کو متبین کر دیا جس طرح دن رات سے بالکل متبین تو کائنات ازداد پر مشتمل ہے دن ہے تو اس کی زد رات ہے خشکی ہے اس کی زد تری ہے سمندر ہے یہ گرمی ہے اس کی جد سخت سردی ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت پیدا کیے جنسوں میں ایک اختلاف ہے ایک دوسرے کے مخالف جنسے ہیں اور اسی طرح سے دشمن ہیں اور دوست ہیں اور ساری کائنات یوں ہی اللہ تعالی کے حکم میں لگی ہوئی ہے حتیٰ کہ کفار کے جس نہ کفار اپنی مرضی سے دنیا میں داخل ہوئے نہ ملین نہ اپنی مرضی سے کوئی واپس جائے گا نہ اپنی مرضی سے کوئی خوش ہو سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے کوئی غمگین ہو سکتا ہے نہ کسی کو کر سکتا ہے نہ فتح کسی کے اختیار میں ہے نہ شکست نہ صحت کسی کے اختیار میں ہے نہ بیماری تو اس میں اختیار بالکل تھوڑا سا ہے اور اس اختیار میں اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اس کمرہ امتحان میں سے پاس ہونے کے بعد جنت پہلے سے تیار کر رکھی ہے کتنا مہربان ہے ایسی لازوال جنت ہے جہاں نہ موسم کی خرابی نہ وہاں پر کسی قسم کا زوال نہ وہاں پر اللہ کی ناراضگی کا خوف نہ موت کا خوف نہ وہاں پر انسان کو کوئی تکلیف بس وہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ان کا قول سلامن سلاما ایک دوسرے کو سلامتیاں بھیجتے ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تالا فرماتے ہیں کہ ان کو باغات میں داخل کریں گے ان کے سینوں سے غل نکال لیں گے قدورت نکال لیں گے تجری منتحتی انہار ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اونچے اونچے باغات میں ہوں گے اللہ کی ہم دو سنا بیان کر رہے ہوں گے بکالو اور کہیں گے تعریف نے اس, اس نعمت کی طرف ہماری رہنمائی کی لازوالعمتوں والی جنت جس میں اللہ کا دیدار ہے اللہ کی ہمیشہ کے لیے راضی ہونے کی خبر ہے خوش خبری ہے اور پھر وہاں پر ہم عمر ساتھنے ہیں اور ہمیشہ ہی خوشیاں ہیں کبھی دل نہ اکتاائے گا کبھی طبیعت نہ گھبرائے گی اور کبھی یہ سما ختم نہ ہوگا اس آرمی چھوٹی سی زندگی کے بدلے میں کتنا شاندار انعام ہے زندگی کتنی ہے بہت سی تو نادانی میں گزر گئی بچہ تھا جب جوان ہوا تو انسان کے ساتھ تکلیفیں لگائی گئی بیت الخلاء کی تکلیف ہے دکھ درد ہے پریشانیاں ہیں اور اس میں وقت گزر گیا کچھ سو کر وقت گزار لیا پیچھے پانچ سات سال یا دس سال کی زندگی ہے جس کے بدلے میں اب بھی جنت اور جس نے اس موقع کو کھو دیا اس کے لیے اب جہنم تو میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ بات سمجھ اس وقت آتی ہے اور بات سمجھانا بھی اسی وقت ممکن ہے اور سمجھانے والا بھی اسی وقت کامیاب ہے جس وقت سب کی نگاہ آخرت پر جمی ہوئی ہو اس دنیا کو عارضی دنیا سمجھے یہ تو بارہ گزر ہی جائے گی یہ اتنا سخت گرمی کا موسم ہے یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسم میں بہار لائے گا پھر سردی ہوگی پھر اس طرح دوسرا موسم پھر سال گزرتے جائیں گے ہم بھی گزر جائیں گے کیا خوب کہا کرتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان کہ آج سے پچاس سال پہلے ہم میں سے بہت کم تھے آج سے پچاس سال بعد ہم میں سے بہت کم موجود ہوگی حقیقت یہی ہے یہ آنا جانا لگا ہوا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنے اوپر ایمان کی روشنی میں پہرا داری کرے اور دیکھے کہ وہ کن کے اندر زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہوا کا تم فمین کم کافرم ومین کم اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم میں کافر بھی ہیں اور مومن بھی ہیں اب کرنا کیا ہے مومنوں کے ساتھ سیر و شکر ہو جانا ہے مومنوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ایمان کے راستے میں ایمان کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے ایمان کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے اور ان کی امت بھی اس رحمت کو لوگوں کے اندر بکھیرنے والی ہے خود بھی اس رحمت سے خوب حصہ حاصل کیجئے اور لوگوں تک اس رحمت کو پہنچائیے یہی ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اہل ایمان کی پہچان سب سے خود پہلے خود کریں خود اہل ایمان بننے کے بعد اپنے اللہ کو پہچاننے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہ دل سے نبی جاننے کے بعد جس کی آواز سے آواز جان بوجھ کر بلند کرنے والا جس کے سامنے بے پرواہ ہو کر گستاخی کے ساتھ اس کی بات پر بات کرانے والا تمام اعمال سے فارغ ہے اس کے حکم کے مقابلے میں غیر کے حکم پر جھکنے والا اس کا کیا بنے گا جس نے پیمانے حق کو باطل کے غیر سے لے لیے جس نے عبادات کے طریقے غیر سے لے لیے آپ بتائیں کہ کوئی عالم کتنا بڑا عالم ہو کتنی اسناد اس کے پاس ہو اگر وہ نماز پڑھاتے وقت بیت المقص کی طرف منہ کر لے جان بوجھ کر بیت اللہ کی طرف منہ نہ کرے اس کے پیچھے کون نماز پڑے گا کوئی بھی نہیں پڑے گا اس لیے کہ یہ قبلہ ضرور تھا مگر منسوخ ہو چکا اب قبلہ بیت اللہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہاں یہ کوئی بھی تعویل کرے کہ اس سے ذرا وقتی طور پر عیسائی لوگ یہودی لوگ ہمارے قریب آ جائیں گے دین میں داخل ہو جائیں گے دین اسلام پھیل جائے گا یقیناً اس کی گمراہی پر ایک عام آدمی بھی بڑی آسانی سے یہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ شخص نماز پڑھانے کے قابل نہیں یا تو اس کا دماغ چل گیا ہے یا یہ پرلے درجے کی گمراہی میں چلا گیا کیونکہ آج طریقہ صرف محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی وہ پیر فقیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں دین گھڑے اور ایسی باتیں بتائے جو اللہ کے دین میں شرک اور کفر ہے اور انہیں دین قرار دے انہیں اللہ کی قربت کا ذریعہ بتائے اور کہے اسی کے ذریعے دل کی وادی آباد ہوگی تم اللہ کے قریب چلے جاؤ گے اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ گے بزرگان دین کی روحیں تمہیں ملے گی اور تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیں گی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے تو کیا یہ شرکت پر نہ ہوگا یقیناً یہ شرکت پر ہوگا اور وہ حاکم جو اپنی طرف سے قانون بنائے اور لوگوں کے اندر حد اور مقدار لوگوں کے اندر ضابطے اور اصول مقرر کرے حلال اور حرام خود طے کرے اور اللہ تبارک و وطالعہ کی شریعت شریعت محمد سے بے پرواہ ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا یقیناً وہ بھی عبادت کے طریقے ہیں اور ان عبادت کے طریقوں کو بھی گھڑنے والا اس پیر فقیر کی طرح کیا فرق ہے نماز میں اور زکات میں کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرق کیا ہرگز نے کیا بخاری صحیح کی احادیث شاید ہیں سنن میں بھی یہ روایات کثرت سے موجود ہیں یہ واقعہ ایک حقیقی تاریخی واقعہ ہے جو آپ کو معلوم ہے معلوم چیزیں بتانے کی ضرورت ہے وہ چیزیں جو مختلف تھی ان کا تو میں نے تذکرہ ہی نہیں کرنا یہ معلوم ہے معروف ہے کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا شیخ الاسلام ابن تعلییہ رحی اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا بلکہ ریاست کو زکوٰۃ جمع کرانے سے انکار کیا جس سے اسلامی ریاست کا ستون توڑنا چاہا تو اوگکر نے کیا کہا عمر کو رضی اللہ تعالی عنہما جب عمر رضی اللہ تعالی انحو کو ان کی حقیقت سمجھ نہ آئی اور ان کو گمراہی میں اور نافرمانی میں سمجھتے ہوئے اسلام سے باہر نہ سمجھا اور کہا ان سے کیسے جہاد کرو گے اے خلیفت الرسول جو کلیمہ پڑھتے ہیں کلیمہ کس سے سن کر پڑھا تھا صحابہ سے رضوان اللہ علی مجمعین نماز کس سے سیکھی تھی صحابہ سے عقیدہ کس سے سیکھا تھا صحابہ تھا اس وقت کوئی سور وردی کادری نقش تھا نہ تھا کوئی منکر حدیث تھا ہر جز نہ تھا کوئی اور گمراہ فرقہ وجود پذیر ہوا تھا نہیں اس وقت تو صرف صحابہ تھے رضوان اللہ علی مجمعین معلوم ہوا ان کا دین چشمہ صافی قرآن و سنت سے تھا براہ راس صحابہ سے سیکھا تھا ان کے ہاتھ اور روایت بھی بہت زبردست مختصر تھی ان عبداللہ بن عمر الرسول اللہ ان ابی بکر ار اللہ صلی اللہ ابو بکر سے سنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کیا عالی سند ہے ان کے پاس یہ تابعین ہیں اگر تابعہ داری کرے اگر تابعہ داری نہ کرے تو سب سے بڑے بدنسیب ہیں یہ سب سے بڑے بدنسیب ٹھہرے سیدنا نابوبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے چوٹی کے بری ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلٹ کر یہ جواب دیا من کا بین الز... بیناتی الز... بین و زکات جس نے نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کیا جیسے نماز اللہ کی عبادت ہے جو اس کے طریقے مقرر کیے گئے ہیں کہ نماز مسلمان جماعت کے ساتھ مساجد میں ادا کرتے اگر کوئی اس طریقے کو ختم کرے گا تو یقیناً اس کا اسلام جس طرح ختم ہوگا معلوم ہے نماز میں کوئی اختلاف نہ تھا صحابہ میں رضوان اللہ علی مجمعین پوری طرح اس میں مارے پت تھی کہ نماز کے نظام کو ختم کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے انہوں نے کہا جو زکوٰۃ کے نظام کو ختم کرے گا وہ بھی دین سے خارج ہے نبی علیہ سلاط والسلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان انقاط الناس میں لوگوں سے لڑوں حتا یقولو پو یہاں تک کہ وہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ جب وہ یہ کلمہ کہہ دے آسا مہ منی دماغ رہوں نے اپنے خون بھی مجھ سے محفوظ کر لیے اور مال بھی اللہ بھی مگر اسی کلیمے کے حق سے وہ جان اور مال حلال ہو جائیں گے جب یہ کلمہ توڑ دیں گے جیسے ہوا نکلنے سے بزرگ ٹوٹ جاتا ہے اور آدمی پھر نیا وزو بنائے گا تو نماز پڑے گا ورنہ نماز نہیں ہے تین طلاقیں ہو جائے طلاق بتا پوری شرعی طریقے سے تین طلاقیں ہو جائے تو بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مکمل وہ بیوی نہیں رہ جاتی پھر اس سے قربت حرام ہو گئی اسی طرح سے اسلام بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ایمان بھی ٹوٹ جاتا ہے افسوس کے طلاق کے بارے میں لوگ بڑے حادثات ہیں وزو کے بارے میں بڑے ہیں بزرگ بورا ہو چکا ہو اسے معلوم نہ ہوتا ہو کہ اس کی ہوا نکل گئی ہے لوگ آواز کھول لیں کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا احترام سے کہیں گے بابا جی وضو ٹوٹ گیا ہے آپ دوبارہ وضو بنائے آپ کو پتہ نہیں چلا بیمار سمجھ کر لحاظ کریں گے مگر نماز نہیں اس کے پیچھے پڑیں گے کبھی بھی اسی طرح سے بیوی کو تین طلاقیں دے دے کوئی ان میا بی کو اکٹھے نہیں ہونے دے گا اگر وہ یہ گناہ کرنا بھی چاہے تو لوگوں سے ڈریں گے لوگوں میں یہ احساس کس نے پیدا کیا علماء نے علماء نے لوگوں کو بتایا اللہ ان پر رحمتیں کرے علماء پر آمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے امت کو آمین جنہوں نے امت کو اس احساس سے ہمکنار کیا کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے بھائی وزو ٹوٹ گیا لوگ عام بھی جانتے ہیں نکاش ٹوٹ گیا عام لوگ بھی جانتے ہیں کاش کہ کبھی عام لوگ بھی جانتے ہوتے کہ ایمان کب ٹوٹتا ہے اور اسلام کب ٹوٹتا ہے اسی میں کثر ہے سعودی عرب میں حجاز میں محمد بن عبد الوہاب رہی اللہ رحمتن واسیہ انہوں نے کوشش کی پہلے علماء بھی کرتے رہے ان کا نام خاص طور پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ ماضی قریب میں ہو گزرے ہیں جس وقت کے انحطاب کی حالت تھی امت میں آج جو مسائب ہیں یہی مسائب تھے لوگ سمجھتے تھے کہ نکاح تو ٹوٹ جاتا ہے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے ایمان اور اسلام کبھی نہیں ٹوٹتا کفر کرتا پھرے شرک کرتا پھرے ایمان کے الٹ کام کرتا پھرے ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا کلمہ گو ہے بھائی اللہ سے ڈرو یہ کلمہ گو ہے دیکھو کلمہ گو کو کچھ نہیں کہنا یہ امو بکرسی دیکھ ہے رضی اللہ ہو تو انہوں نے ان کا ایمان ٹوٹا ہوا قرار دیا اور کہا لاؤکات میں ان سے ضرور کتا کروں گا ہفتہ کہ وہ جو ایک بھیڑ بھیڑ ایک چھوٹا بچہ زکات میں واجب بل ہے وہ مجھے ادا نہ کر دے ایک بھیڑ کا بچہ بھی جب تک ادا نہیں کریں گے اب مقصدیق کتال کرے گا کتال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی عورتوں کو لانڈیاں بنایا ان کے مردوں کو غلام بنایا اور ان کے مال کو مال غنیمت قرار دیا اور ان کے خون کو بہایا یہ کس کے الفاظ ہیں یہ ابو عبید قاسم بن سلام کے الفاظ ہیں جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں یہ دوسری سے تیسری ہجری میں ہے یہ تقریباً ان کی پیدائش 154 میں اور ان کی موت کوئی دو سو چوبیس ڈگری میں ہے کتنا یہ پہلے کے زمانے کا آدمی متقدمین میں سے ہے ان کا رسالہ رسالہ ہے کتاب الایمان یہ بہت بڑے امام ہیں اہل سنت کے اہل حدیث کے اور شیخ البانی محدث کبیر نے ان کے رسالے پر تعلیق کی اور اس کی تحقیق کی اس میں ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بک صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جہاد کتاب مانی زکوات کے ساتھ جنہوں نے زکات کو روکا کہ ریاست کو جمع نہیں کرائیں گے وہی کتاب تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی نے مکہ سے کیا اسی طرح البکر صدیق نے ان کا خون بہایا اسی طرح البکر صدیق نے ان کے مال کو حلال قرار دیا ان کی عورتوں کو لانڈیا بنایا ان کے مردوں کو غلام بنائے معلوم ہوا کہ اسلام ٹوٹ گیا جبکہ زکوٰۃ کو ادا کرنے سے غنڈہ گردی کے ساتھ انکار کیا فرضیت کو مانتے ہیں اسلام میں داخل ہے کوئی شرک و کفر نہیں کیا اس کے علاوہ نماز محمدی پڑھتے ہیں اعمال محمدی ہیں صلی اللہ علیہ و وسلم کیونکہ زمانہ ایک قریب کا ہے ابھی تو کوئی فرقہ نکلا ہی نہیں ہے تب بھی کافر قرار دے دیے صدی کے اکبر نے ربی اللہ تعالی عنہ علماء کہتے ہیں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ اول پہلی آن میں کر دیا چھوٹتے ہی کر دیا ان کے ایمان کو ایسی بلندی نصیب تھی اور پوری امت کو ایک عظیم حادثے سے محفوظ کیا اللہ نے بکر کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ تو میرے بھائیوں یہ آج جو زکوٰۃ کا نام ہی نہیں ہے کدھر گئی زکوات کدھر گئے اسلامی قوانین کدھر گئی اسلامی حدود کدھر گئی اسلامی تعلیم اور اس کا نظام کدھر گئی اسلامی ثقافت کدھر گئی اسلامی تحقیق کدھر گیا اسلام کا سیاسی نظام اور دوستی اور دشمنی کے اصول اور رابطے کدھر گئی مسلمانوں سے دوستی کدھر گئی کفار سے دشمنی کدھر گیا جہاد بلدینہ آمن وہ حاضر جہاز یہ شرطیں ہیں ایمان کے بعد ہجرت ہے اگر ایمان کے تقاضے کسی جگہ پر پورے نہ کیے جا سکتے ہو پھر ہجرت کے بعد جہاد کتا ہے و لدینہ آنا سر پھر وہ لوگ مارے بے وجود میں آتے ہیں جو ٹھکانہ دیتے ہیں مہاجروں کو مہاجروں کی مدد کرتے ہوم المن <حَفْا> یہ سچے اور پکے مومن ہیں جو یہ کام کرتے ہیں کدھر گئے یہ سارے اعمال آج اسمبلی کی اکثریت اب میں واقع کی طرف آتا ہوں شاید اس کی طرف اس طرح توجہ مبزول کرانے میں آپ کو اس سے پہلے رائے نہ ملی ہو اور شاید ہمارے بھائی مجاہد الاسلام بٹ نے آپ کے سامنے یہ نقطہ پیش کیا ہو بہرحال دوبارہ سن لیں ایمان تازہ ہوگا کہ پوری اسمبلی نے جس طرح اکثریت کے ساتھ فیصلہ کیا میرزئی کفار ہیں اب کوئی نہیں ڈرتا ان کو کافر کہنے پر نہ کسی ٹی وی کے فورم پر نہ اخبار میں نہ مسجد میں نہ بازار میں نہ تجارتی اڈوں میں نہ ان کی کچہریوں میں ہر جگہ یہ ثابت ہو چکا وہ کافی کیوں پاکستان کا وہ ادھارا جس کا فیصلہ پاکستان کی حکومت میں سب سے بڑا فیصلہ ہے سپریم لا ہے آز ا اللہ منہ اور اس لا کو کسی کچہری میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کسی کوٹ میں جب اسمبلی کی اکثریت کوئی فیصلہ کر دے یہ ہر سے آخر ہے وہ آزن اللہ, اللہ تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد لوگ دلیر ہو گئے کہ مرد کفوار ہے اسی طرح اسمبلی کی بھاری اکثریت نے فیصلہ کیا کہ فلاں پاکستان کے علاقے میں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں میں کسی ایک تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہ سوال جواب میں ہو سکتی ہے پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کیا فلاں علاقے کے لوگ جو شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم نے انہیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے دیا کیونکہ ہمارے پاس قوت ہے ملک کے اندر ہم مختصر اور حاکم ہیں ہم انہیں اجازت دیتے ہیں شریعت کے مطابق نظام عدل کے مطابق زندگی گزارو کیا اسلام پاکستان کے ایک ٹکڑائے سواج کے لیے نازل ہوا تھا کیا اسلام کل انسانوں کے لیے نازل نہیں ہوا اسلام تو اوباما کے لیے بھی ہے اسلام تو مشرف کے لیے بھی ہے اسلام تو تمام ہندوستانیوں اور جاپانیوں چینیوں عربیوں اور امریکیوں اور افریقیوں کے لیے ہے تم نے ایک ٹکڑے میں اسلام کی اجازت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ان کے اسلام کو اسلام مانتے ہو اگر تم نہ مانتے ہوتے تو تم یہ کہتے کہ اسلام میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتات ہے ہی کوئی نہیں آج کل کے اس دور میں جب اتنا پیچیدہ دور ہے دنیا ساری کی ساری ایک شہر اور محلہ بن چکی ہے آج تو اتاس اسمبلی جو قانون پاس کر دے اس کی ہوتی ہے اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مواصل ہو مطابق ہو الحمدللہ للہ الحمدللہ پھر تو کیا ہی کہنے اگر مخالف ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے پھر آئندہ الیکشنز میں کوشش کریں گے کہ وہ لوگ منتخب ہو کر آگے آئے جو اکثریت کے علا کو راضی کرے تاکہ اکثریت کا فرعون جو ہے وہ اللہ کے نبی کو حاکم مان لے جب تک اکثریت کا بت راضی نہیں ہوتا شریعت محمد پر ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں ہم اکثریت کے بغیر چل نہیں سکتے تم تو مجبور ہوئے تم نے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست میں قیادت سے خارج کر دیا امل تم یہود نسارہ کے راستے پر چل نکلے کیا خوب کا تفصاد المسدوق نے اور ان کی بات کیسے پوری نہ ہو جو وہی سے بات کرتے ہیں اس نے فرمایا تھا بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ تم پہلوں کا راستہ چلو گے اور جس طرح بالش بالش کے برابر ہو جاتی ہے اس طرح تم ان کے برابر ہو جاؤ گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کی بل میں گھسے تو تم بھی گھسو گے پوچھا گیا کون یہود و السارا فرمایا اور کون یہود السارا نے چلیسا کے اندر اپنے دین کو بند کر دیا اس لیے کہ وہ اس کی تحریف کر چکے تھے اس کو تبدیل کر چکے تھے اور اس کا محفوظ رہنا اور آخری دین قرار پانا رب جلال کی حکمت میں نہ تھا اللہ نے اسلام کو آخری دین قرار دیا اور ان ادیاان میں تحریف و تبدیل ہو چکی تھی اس واسطے ریا اور سلطنت کا معاملہ ان کے ذریعے چلانا ممکن نہ تھا انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے چلیسا میں بند کر دیا اپنی مسجد میں بند کر دیا عبادت خانے میں اور کوٹ کو اپنے عالم اور مولوی کو اس کا اختیار دے دیا اور کہا کہ دیکھو حکومت بادشاہ کرے گا جس طرح چاہے گا لوگوں کے نمائندے چنے ہوئے آئیں گے وہ لوگوں کی مرضی کا قانون بنائیں گے تاکہ امن قائم رہے اور لوگ مزے کی زندگی گزاریں مسلمانوں نے بھی اس کی ریس کر لی اس کفر کا اعادہ کیا اور اللہ کے نبی کی سچائی کی گواہی دی انہوں نے بھی محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بند کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ ریاست کا معاملہ اسمبلی کی قیادت میں چلایا جائے جس کے اکثریت کے چنے ہوئے نمائندے یہ دیکھا کریں گے کہ اکثریت کس قانون پر راضی ہے حتیٰ کہ اگر اکثریت مسلمان کی تعریف بدلتی ہے تو بدل دی جائے گی بدلی نہیں گئی تعریف آج آج بدلی گئی ہے تعریف آج, آج وہ بھی مسلم ہے اور ووٹر ہے جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشار سمجھ کر پکارے بلکہ وہ زیادہ ووٹ ہے ان کا مینڈیٹ اتنا بھاری ہے کہ بڑوں بڑوں کی ہوا نکل جاتی ہے ان کے زور کے مقابلے میں ان کو بھی پوری طرح سے قوت ووٹ بلکہ زیادہ حاصل ہے کیونکہ یہاں پر مسلمان کی تعریف آسمانی اسلام سے لینا ممکن نہیں ہے جمہوریت کا الہ اکثریت کا الہ ناراض ہو جاتا ہے یہاں پر ایک آسمانی اسلام ہے اور ایک زمین پر بنایا ہوا پاکستانی اسلام ہے پاکستانی اسلام میں جو بھی پاکستانی وفادار پاکستانی ہے وہ بے شک غیر اللہ کی پکار لگائے نظر و نیاز کرے غیر اللہ کے لیے वो کرے وہ کلیما گو بھائی ہے اور اس کے بعد جو قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے جو سوائے چمپ صاحبہ کے باقی کو کافر کہے جو اپنے آئمہ کو معصوم کہے وہ بھی ووٹر ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے ان کے مطالبات بھی بدل گئے مطالبہ ایک طرف سے ہے کہ ہم شریعت چاہتے ہیں شکلیں دیکھو داڑیاں رکھی ہوئی ہیں پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں جتنا بھی اسلام کا پتہ ہے عورتوں نے پردہ کر رکھا ہے مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے تہجد گزاری ہو رہی ہے بچوں کو اسلام کی تعلیم سے ہم کنار کر رہے ہیں جب کبھی بھی موقع ملتا ہے اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں علماء کی عزت کرتے ہیں علما کو تاج بنائے ہوئے ایک طرف کون ہے جن کا نعرہ شریعت ختم ہو گیا الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمد آپ جس واقعہ میں آنکھ کھول چکے ہیں اس واقعہ میں تو فیصلہ کرنا اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ جس نے اب بھی فیصلہ درست نہ کیا اس کی مرمت ہو جائے اب تو اتنا آسان ہے کہ ان کا نعرہ بھی اسلام نہ رہا کبھی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا کتنا پیارا نعرہ ہے اس نعرے کے ساتھ اختلاف کرنے والا کافر نہیں تو اور کون ہے پھر نعرہ تھا نظام مصطفیٰ نظام مصطفیٰ کیا پیارا نعرہ ہے اس سے اختلاف کرنے والا کافر نہیں تو کافر کون ہے پھر نعرہ تھا مرزئی کافر ہے مرزئی کو کافر قرار دو کیا خوبصورت نعرہ ہے اس سے اختلاف کرنے کی کسے جراط ہو سکتی ہے اب نعرہ کیا ہے نسا کے جمہوریت اب نعرہ کیا ہے چیف جسٹس کی بحالی اس سے جو اختلاف نہ کرے اس کا اسلام گیا اور جو اختلاف کرے تو اختلاف فرض ہے نعرے ہی گندے ہیں ادھر شریعت کا نعرہ بلند ہوتا ہے کہ ہمیں شریعت چاہیے انہیں مثا کے جمہوریت چاہیے چیف جسٹس کی بحالی چاہیے جو چیف جسٹس کا مطلب کیا ہے رئیس القدار سب سے بڑا قاضی جو کس قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا جو اکثریت نے پاس کیا اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا مخالف ہے یہ اسے کیا پرواہ وہ تو قبروں پر چادرے چڑھاتا پھرتا ہے سانگڑ میں وکیلوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان کے ایک حصے میں سرے عام کوڑے مارے جا رہے ہیں یہ انسانیت کی تزلیل ہے اس کو بحال کرانے میں کوئی اسلامی جماعت بھی شامل تھی آپ کو خوب پتا مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے تو اسمبلی نے کیا فیصلہ کیا کہ ہاں اے سوات والو تمہیں زیادہ ہی محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں قانونی طور پر اجازت دیتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور قانون کے مطابق زندگی گزار دو گزارو ہم تمہیں طاقت دے دیں گے اس کے لیے کیونکہ قوت ہوگی تو قانون نافذ کیا جا سکے گا معلوم ہوا کہ تم نے ان کے لیے اسلام کو تسلیم کر لیا اور تم نے یہ مان لیا کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یہ تمہارا اقرار ہوا دستخط کے ساتھ اور دوسرا اقرار تمہارا اپنے کہر پر ہو گیا کیا تمہارے یہاں نہ شریعت باسٹھ سال سے جمہوریت کے اندر والے اسلامی لوگ وہ غور کرے کہ یہ ناکامی کی آخری انتہا ہے کہ خود تسلیم کر لیا کہ ہمارے ہاں نہ شریعت ہے نہ عدل ہے اگر تمہیں زیادہ ہی اس کے ساتھ محبت اور کرائی ہے تمہارا ایمان سیکھتا ہی نہیں ہے تو جاؤ شریعت نافذ کر لو جاؤ عدل نافذ کر لو مان لیا کہ تم نے یہ انہیں اسی لیے اجازت دی کہ ان کے نیچے سے پھٹا کھیل کر ان کا مذاق اڑایا جائے گا مگر حقیقت اللہ تعالیٰ کے یہاں تم نے اپنا مذاق اڑوا لیا تم نے اپنے اوپر کفر کی مہر ثبت کر لی اگر اب بھی کوئی انہیں نہیں پہچانتا ہم کوئی دوسری بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں آج کوئی اس کفر کو نہیں پہچانتا تو اس کے لیے ہم دوسری کوئی بات بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہوگی یہ کفر ہے کہ نہیں اس کے بعد اہل ایمان کی پہچان آسان ہو جائے گی جو کفر کو پہچانتا ہے ایمان کو وہی پہچانے گا فَمَنْ یکفر باوت جو کہ قر کرے تاوت سے بھائی بلّا پہلے کفر کا ذکر کیا ہے پھر ایمان کا ذکر کیا ہے وہ ایمان ایمان نہیں ہے جو شخص کفر کو نہیں پہچانتا جو شرف کو نہیں پہچانتا لا الہ جو نہیں کرتا جو معبود ہے میں بات اِلا نفی نہیں کرتا وہ اللہ کبھی نہ کہہ سکے گا آج کا کرنے کا سب سے بڑا کام کفر کو پہچانیے اپنے اوپر جو نظام اس وقت مسنت ہے اس کو پہچانیے لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزار رہے تھے ایک وقت تک جب تک हमला ना کا حملہ نہ ہوا اور تاطاری حاکم غازان کلیما پڑھ کر مسلمان نہ ہوا وہ بظاہر تو مسلمان ہو گیا حاج روزہ نماز نکات اس نے قبول کر لی مگر قانون اس نے چنگیز خان کا بنایا ہوا جاری رکھا ریاست میں تو حافظ ابن تعمیریہ رحمہ اللہ نے انہیں کفار قرار دیا اور ان کے فتوے میں حافظ ابن تعمیریہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام کے فتوے میں زور اس قدر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابن تعمیریہ کو دیکھو کہ ابن تعمیہ مسلمانوں کے مقابلے میں تاتار کی فوجوں میں ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں نماز روزہ حج زکاط ان کے اندر موجود ہے آزان دی جاتی ہے اگر ابن پہنیا مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی فوج میں تمہیں نظر آئے اذا آئی تم اگر تم مجھے دیکھو کہ میں تاطار کی جانب کھڑا ہوں وہ اللہ راسی مصحف اور شیخ الاسلام ابن پہنیا نے اپنے سر پر قرآن رکھا ہوا ہے سخت مجھے قتل کر دینا میں واجب القتل ہوں, قتل ہوں اس لیے کہ میں اہل ایمان کے مقابلے میں اہل کفر کا ساتھ دے رہا ہوں لوگوں کو مضبوط کر دیا تو خوب کہتے ہیں ابن کثیر اللہ کہتے ہیں رہی مولتے لوگ دلیر ہو گئے ابن تہمیا کے فتح دے یہ علما ہی ہیں جنہوں نے طلاق کے بارے میں آپ کو حساس کیا جنہوں نے وزو کے بارے میں آپ کو حساف کیا اے کاش کہ وہ علماء آپ تک پہنچے اور آپ ان علماء تک پہنچے جو ایمان اور اسلام کے नाते سے آپ کو حقاف کر دے جب کسی کا اسلام ٹوٹ چکا ہو جب کسی کا ایمان ٹوٹ چکا ہو تو ہم اس سے برات کریں اس سے جدا ہو جائیں اس سے دشمنی کا اعلان کریں جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہے پھر اہل اسلام سے دوستی ہے یہی تو قرآن نے کہا وہ لس وزینہ جس نے دوست بنا لیا اللہ کو اللہ کے رسول کو اور اہل ایمان کو باقی سب اس کے دشمن ہیں دوستی میں بس اللہ ہے اس کا دوست اللہ کا رسول دوست ہے اہل ایمان دوست ہے فعم نہ غالب یہ اللہ کا تولہ ہے اللہ کی جماعت ہے غلبہ اس کے لیے مقدر ہو چکا یہی غالب ہے صرف میں ولہ دی نا کافر ہوں بعد یہ کافر جو ہے سرت القال نے کہا یہ بعض باز, باز کے دوست ہے یعنی کافر القف رت الواحدہ وہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہوں اسلام میں داخل ہونے کے بعد کافر ہو گئے ہوں یا اصلی کافر ہو اگر اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہوئے ہوں تو اغلط ہیں زیادہ غلیز ہیں کیونکہ مرتد ہیں اور اگر اصلی کافر ہیں تو پھر بھی کافر ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ایک دوسرے کے دوست ایک دوسرے کی جماعت ہے اللہ تفال فص نتنفل ارد اگر تم نے یہ نہ کیا کہ کافر کافر کے دوست ہوئے اور مومن مومن کے دوست ہوئے تو کیا ہوگا تکن فل ارض زمین میں کتنا کھڑا ہو جائے گا صرف سر نکال لے گا आम हो عام ہو جائے کیا آج پوجی جانے والی قبریں بڑھ گئی کہ کم ہوئی کیا آج صرف کی قسمیں ریڈیو اور ٹی وی پر رسول استحزاب آیا کلانی فہاشی موسیقی کو حلال کہنا بڑے بڑے گناہوں پر اسرار کرنا کیا زیادہ ہوا کہ کم ہوا فتنا تنسل اور زیادہ ہوا زمین میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا وہ فساد ان اور بہت بڑا فساد ہر طرف قتل خون ہوگا اللہ کے نبی نے خبر دی فتنا الحرج ہوگا قتل کا فتنہ ہوگا آج خون بہ رہا ہے ہر طرف سے فساد ہی فساد ہے بھوک ننگ ہے زبردست آٹے کا, تھیلہ بیس کا، کتنے کا ہے سوا پانچ سو کا ہو رہا ہے ان کا بھی سوچا بھی تھا. لوگ دن رات خودکشی کر رہے ہیں. اتنا بڑا طوفان اس سے پہلے ہم نے نہ دیکھا یہ سب ہے، کفر کی اور چرک کے زہر الساد دماغ کا سبج اے دن ناد اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے تاکہ وہ بڑے عذاب سے آخرت کی عذاب سے بچ جائیں شیت میں پڑ جائیں فکر میں پڑ جائیں غور کریں دو دو اکٹھے ہوں ایک ایک اکٹھا ہو میں تمہیں صرف ایک بات کا واضح کرتا ہوں محمد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرادہ اپنے اللہ کے لیے کبھی دو دو کھڑے ہو جاؤ کبھی ایک ایک کھڑا ہو جائے بس اس لیے اپنے آپ کو روس رکھو کہیں بیٹھ جاؤ کہیں کسی مقام میں چلے جاؤ دو دو اور ایک ایک سمت پک کروں پھر غور کرو تدبر اور تفکر کرو مابی صاحب کم بن کہ محمد مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائیو آج کا جتنا فساد ہے اس کفر کی وجہ فروجہ اللہ تو اگر تم یہ نہ کرو گے کہ مومن مومن کے دوست ہو جائیں کافر کافر کے دوست ہو جائیں تکن فطنت زمین میں فتنہ کھڑا ہو جائے گا وہ فساد القبیر اور بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا میرے بھائیوں اہل ایمان کی دوستی تو ہر نماز میں مانگ مانگنے کا حکم ہے سیرا عمین یہ کیوں مانگتا ہے ہر نماز کے اندر ان کی دوستی مانگتا ہے کی، صدیقین کی شہداء کی صالحین کی اور ان سے دشمنی مانگتا ہے اللہ سے دوری مانگتا ہے جن پر اللہ گزرناک ہوا جو گمراہ ہوئے جن کی بہترین اور چھوٹی کی مثال یہود و نصارہ ہے آج یہود و نصارہ کیسے دوست بن گئے آئیے اب دوسرا حصہ دوسرا حصہ, حصہ, حصہ کن سے دوستی کرے دشمنی تو ہو گئی کہ یہ کفر پر ہے یہ حکومت کفر پر ہے لار بلا شخص اس کا نظام محمد کا نظام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دستخط کر کے اپنی اکثریت کے ساتھ اپنے کفر پر مور لگائی اب اسلام پر کون ہے سبھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں سب توحید و سنت والوں میں سے کون اسلام پر ہوگا وہ گروہ اسلام پر ہوگا جو یہود و نصارہ کو سب سے زیادہ چوبتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا یہ کبھی دوست نہیں بن سکتے تمہارے ہمیشہ دشمن رہیں گے ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے لا یلون یو یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے عن دینکم کہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں اگر یہ کر سکے کن سے وہ لقون ہے جو یہود و نصارہ کو دکھتے ہیں کن کے لیے یہود و نصارہ پاگل ہو گئے دیوانے ہو گئے ان کی زندگیوں کا چین برباد ہو گیا اور وہ دن اور رات باولے کتے کی طرح منہ سے جھاگ نکل رہی ایک ہی بات کرتے ہیں کوئی ان کو مار دو ان کو مار دو ان مسلمانوں کو مار دو ان کا اسلام بڑا خطرناک ہے جن کا اسلام انہیں چگتا ہے وہی توحید و سنت والے اصلی جماعت ہیں اور جن کے اسلام سے وہ راضی ہیں انہیں جھک جھک کر اوباما بھی سلامے کرتا ہے ان سے سارے دانت نکال کر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان تو بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور ان کو کہتے ہیں آؤ تکاروب ابھیان کریں تکاروب ابھیان کیا ہے مسلم نفرانی یہودی بھائی بھائی ہم سارے آسمانی دنوں کے ماننے والے آؤ ایک ہو جائے امن سے زندگی گزارے ہمارے اے سی چلتے رہے ہماری کوٹھیاں آباد رہے ہمارے مزے کھانے چنے جاتے رہے ہمارے سامنے ہم ہر وقت نئی نئی شادیاں اور گناہ کرتے رہے ہماری زندگیاں اور ان کی رون کے دو والا ہوتے رہے آؤ بھائی بھائی بن لڑائی ختم کر دی اس لیے میڈرڈ کانفرنس میں بوش نے کہا میں نے ڈاکٹر سفر حوالی کی زبان سے سنا کہ بش کہتا ہے کہ ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہاں لا نوریڈو ان ہم جنگ کا خاتمہ نہیں چاہتے بلکہ ہم دشمنی کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ میں سارا مسلمانوں کی دشمنی ختم ہو جائے ولہ یہ دشمنی اس وقت ختم ہوگی جس وقت یہود سارا مسلمان ہو جائیں گے عیسیٰ نازل ہوں گے علیہ سلاط وسلام یا جس وقت اللہ کبھی نہ کرے ہمیں ان میں سے کہ مسلمان مرتد ہو جائیں گے ولان تر آنکل ولاب ملت ہوں یہود سارا تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے حتی کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو تو میرے بھائیوں آئیے میں نے آپ کو پہچان واضح طور پر بتا دی آدمی دوستوں سے بھی پہچانا جاتا ہے آدمی دشمنوں سے بھی پہچانا جاتا ہے تو دشمن کس کے ہیں یہود و نصارہ کس کا اسلام انہیں چپتا ہے جن کا اسلام توحید و سنت والوں کا چبتا ہے وہی توحید و سنت والے اللہ کی جماعت ہیں وہی اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں وہی یہود و نصارہ کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں جو مسلمین کا انتقام لیتے ہیں جن پر یہود و نصارا نے ظلم کی وہ داستان رقم کی ہے کہ ایک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بنیاد پر پوری امت پر جہاد فرض ہو چکا کہ اس اپنی بیٹی کو ان کے چنگل سے آزاد کروائے جب تک وہ آزاد نہیں ہو جاتی کسی مسلمان جوان کو چین سے سونا نہیں چاہیے اور کم از کم سوچنا چاہیے دعا کرنی چاہیے اپنے علم کو خالص کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا چاہیے تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کرنے کا اصل کام کیا ہے کرنے کا اصل کام ہے مسلمانوں کی نصرت یہ ہم پر فرض کر دی گئی اور کافروں کی دشمنی یہ ہم پر فرض کر دی گئی ایمان لانے کے بعد نصرت کس حال میں کریں گے جواب دیا جاتا ہے وہ تو ہنسی ہے بھائی کفار ہیں نہیں کفار تو نہیں جب تک کفار نہیں ہے جتنا اسلام ہے اتنی ان کے ساتھ نصرت فرض ہے کیا عثمان رضی اللہ تعالی اعلیٰ کے ساتھ جو لوگ برا سلوک کر رہے تھے ایک گھیراؤ کر کے عثمان کو محصور کر دیا تھا رضی اللہ تعالی ہو کیا وہ کافر تھے کہ مسلمان تھے مسلمین تھے امام بخاری نے باب باندھا بدعتی اور مختون کی امامت یہ بدعتی تھے اور کتنا زدہ تھے بدعت یہ تھی کہ خلافت کی اصلاح ایک بدتمیزی کے طوفان سے کر رہے تھے جو اسلام میں طریقہ ہر چیز ہر چیز موجود نہ تھا یہ ان کی بداعت تھی اور یہ مفتون اس لیے تھے کہ سنی سنائی باتوں پر جیسے آج میڈیا پر مسلمان ایمان لاتے ہیں یہ میڈیا ہمیشہ رہا میڈیا نہ ہوتا تو تین صحابی عائشہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ کیوں پھسلتے میڈیا نہ ہوتا تو صالحین عثمان کے بارے میں کیوں پھسلتے رضی اللہ تعالیٰ کو صالحین جماعت کروا رہے تھے مسجد نبوی میں مگر فتنہ زیادہ ہو چکے تھے اور بدت میں چلے گئے تھے تو عثمان نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت دی کیوں مسلمانوں کی گرا نہ کھلے ان کو نصرت دو جتنا ان کا اسلام صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو ان کا غلط معاملہ ہے اس کا انکار کرو پھر احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے وقت کا خلیفہ باوجود زبردست براٹی ہونے کے غلیز بدت تھی قرآن کو مخلوق کہتا تھا اور جو قرآن کو اللہ کی کلام کہے وہ اس کو مارتا تھا احمد بن امل کو کافر قرار دیا اور بوڑھے آدمی کو پٹوایا سے اس خلیفہ نے جس کو کا انتخاب کیا اس کے بارے میں احمد بن حمبل رحیم اللہ دیگر آئمہ دین فرماتے ہیں من قال قرآن مخلوق فو کافر جس نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے وہ من شکتا تھی کفری فگو کافر جیسے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر کب کافر ہے فرق ہے کیا یہ ویسا ہی کفر ہے جیسا قبر پر چادر چڑھانا اور غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگنا غیر اللہ کے لیے زبیہ کرنا نہیں ویسا کفر نہیں یہ کفر وہ کفر ہے جو الامور الحفیہ میں سے ہے وہ امور ہے جو سمجھائے سے سمجھ آتے ہیں ابھی بھی آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی کہ قرآن کو مخلوق کہنے سے کیا کفر ہو گیا ہے یہ قرآن کو مخلوق اس لیے کہتا تھا کہ یہ کہتا تھا کہ اللہ کی اگر کلام ماننی لی ہم نے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی زبان اللہ تعالیٰ کے منہ کا خلا اللہ کے دانت معذ اللہ اللہ کے الفاظ اللہ کی آواز ماننی پڑے گی یہ تو مخلوق سے مشابہت ہے اور مخلوق سے اللہ کو تشویح دینا تو شرک ہے ہم مشرک ہو جائیں گے لہذا اللہ کی صفات کا انکار کرتا تھا خلیفہ مگر کرتا تھا تعویم کے ساتھ یہ ایسا شرک اور ایسا کفر تھا جو علماء کے سمجھائے کے بغیر سمجھ نہیں آتا لہذا احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحیم و کریم تھے جیسے امت محمد ہمیشہ رحیم و کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے فائدہ دیا جہالت کا خلیفہ کو کیونکہ خلیفہ کی وفاداری اسلام کے ساتھ ثابت تھی خلیفہ کا پورا ریاست کا نظام اسلام پر قائم تھا خلیفہ کفار سے جہاد کر رہا تھا خلیفہ حج امیر الحج کی نگرانی میں کرواتا تھا خلیفہ کی عدالتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے و دین کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں اس خلیفہ کی خسنت خیر کی وجہ سے اس کی اس وفاداری کی وجہ سے اس اسے مہلت دی گئی جہالت دور کرنے کی احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کے علماء سے میرا مناظرہ ہو میں اس کی جہالت کو دور کروں اگر خلیفہ کے سارے شبہات دور ہو جاتے اور وہ ہو جاتا پھر بھی وہ ضد کے ساتھ کہتا کہ میں اب بھی نہیں مانوں گا اور اب بھی کہوں گا کہ قرآن مخلوق ہے تو احمد اسے کاثر نہ کہتے تو خود کو فر میں چلے جاتے رہی محلہ رحمت, اللہ رحمت احمد بن بنبل رحی اللہ اسے سمجھا نہ سکے کیونکہ معمون ان میں سے عالم خلیفہ تھا اس سے احمد کا آمنہ نہ ہوا رحی اللہ اور دوسرے دو خلیفہ واسف اور اس کے بعد تیسرا یہ جاہل تھا ان کے ساتھ آمد بن حنبل گفتگو میں انہیں سمجھا نہ سکے تو انہیں جہالت کا فائدہ آخر تک دیتے رہے اور بعت نہ توڑی بات کیا ہے نصرت خلیفہ کی نصرت کی اسلام کی وجہ سے کس خلیفہ کی جو دال مزل تھا گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا آج کے حکام کو ان کے برابر کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں وہ خلیفہ جس سے اسلام سمجھتا تھا اس اسلام کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھا اور دن رات اس اسلام کی بنیاد پر عالم جہاز بلند کرتا تھا وہ خلیفہ مسلمانوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے والا نہیں تھا وہ خلیفہ اپنی عدالتوں میں امریکہ کا اور انگریز کا مخلوق کا بنایا ہوا قانون چلانے والا نہیں تھا وہ قرآن ہی کو سمجھنے میں غلطی خردہ ہوا اور جاہل تھا اور احمد بن حمبل رحیم اللہ کے خیال میں اس کی جہالت دور کرنا فرض تھی تب اسے کافر کہا جانا چاہیے تھا اس کے مقابلے میں احمد بن نثر ایک امام ہے امام اہل سنت اس سے مخالفت یعنی احمد بن حمل سے اختلاف کرتے وہ اس خلیفہ کے خلاف پورا خروج کا بندوبست کرتے مائسرہ اور نیمنا پر کمانڈر مقرر کرتے اور اس خلیفہ کی بغاوت کے لیے مکمل تیاری کرتے وہ اس خلیفہ کو جہالت کا فائدہ نہیں دیتے تو یہ اتحادی فرق ہے احمد بن امبل رحی مول نے فائدہ دیا تم آج کے ان حکام کو اس خریقوں والا فائدہ دیتے جو اپنے کفر پر فخر کرتے جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا ڈیزی کٹروں سے ان لوگوں کو امریکہ کے حوالے کرتے ہوئے جو ڈرون حملے کرواتے ہیں اور بیان دیتے کہ ڈرون حملوں میں ان جہازوں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا بھی لگانا چاہیے جو آج تک کہتے ہیں کہ مر رہے ہیں یہ سارے را کے ایجنٹ اور جو مختون نے یہ ختنا نہیں ہے اور جتنے آج تک انہوں نے مارے پریس والوں نے جتنے دیکھے دنیا کی میڈیا نے دیکھے سارے مسلمان مارے عوام الناس مارے اسلام آباد میں بھی لڑکیاں اور لڑکے سب مسلمان مارے اور باجوڑ میں بھی جتنے مارے سب مسلمان تھے ڈرون حملوں میں جتنے مرتے ہیں وہ مسلمان کدھر گئے وہ راہ کے ایجنٹ مار کے دکھاؤ تو صحیح ذرا دنیا کو پرس رپورٹرس کو بلاؤ میڈیا کو بلاؤ اور دکھاؤ اور جن کے اوپر تم الزام دیتے ہو ان سے محبت چھپیں گے دن رات ڈالتے ہو انڈیا سے تم کہتے ہو انڈیا سے ہمیں خطرہ ہی کوئی نہیں ہمیں تو اندر سے خطرہ ہے باہر سے خطرہ ہے ہی کوئی نہیں اگر واقعات الراویں بھیج کر تمہارے ملک کا ستیہ کر کے توڑ رہے ہیں تو تم انڈیا سے جنگ کرو اور سارے ملک کو تیار کرو انڈیا کے خلاف افسوس کہ لوگ جھوٹی خبروں پر بھی شاید اس لیے یقین لانے پر پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ لوگ اسلام پر شاید چلنا نہیں چاہتے انہیں اپنی عیاشیاں اور اپنی زندگی کی آزادیاں ختم ہوتی نظر آتی متقبرین سیاست دانوں کو جو سو سو مربع کے مالک ہے مولوی کی اور عالم کی حکومت نظر آتی یاد رکھیے کہ اسلام میں ہمیشہ عالم کی حکومت رہی ہے خلیفہ کوئی بھی ہو ہمیشہ خلیفہ علماء کے بتائے ہوئے قوانین اور احکامات جو وہی سے ان کے سینوں میں محفوظ ہیں ان کے مطابق چلے گا اس اعتبار سے ہمیشہ علماء عمرا ہوں گے یہ کالی پگڑی اور لمبی جاڑی والے غریب آدمی کو جو مسجد میں بیٹھ کر سبوں پر قرآن پڑھاتا ہے کبھی حاکم مان سکتے ہیں جن کے سامنے ان کے نوکر زمین پر کھڑے بھی نہیں رہ سکتے بلکہ بیٹھ کر پاؤں پر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور جھک جھک جاتے جنہیں متقبرانہ زندگی گزار کر لوگوں سے عبادت کروانے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے جو ممبری میں سال ہا سال سے پشت ہا پشپ سے جاگیدار اور بڑے نظر آ رہے ہیں انہیں اسلام کے اندر اپنی ساری بڑائیاں ملتی ہوئی دکھائی دیتی اب فاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بلال کو کہہ دیا کالی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ ذر غفاری غفار قبیلے کے سردار تھے نبی علیہ سلاۃ اسلام نے کہا اور یہ الفاظ تو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے جاہلیہ اے ابو ذر غفاری تو وہ مرد ہے کہ جس میں ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے ابو ذر غفاری کو یہ بات کاٹ گئی کیوں نہ کاٹ جاتی وہ جو محمد کی آواز سے آواز بلند ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ. تو گھر میں پڑا ہوا ہے کہ جہنمی ہو گیا ابو ذر ذرائی یہ بات سن کر بے چین ہو گئے اور فوراً لگے معافیاں مانگنے بلال سے بلال نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا انہوں نے کہا نہیں اس وقت تک معافی نہیں ہے جب تک ابو ذر سردار لیٹ نہ جائے اور بلال اپنا کالا پاؤں ابو ذر کی گال پر رکھ کے نہ گزرے اس وقت تک ابو ذر راضی نہیں ہوگا رضی اللہ تعالی انہیں پتہ ہے یہ ظالم جانتے ہیں کہ اگر اسلام پر ہم راضی بھی ہو جائیں تو کیا مولوی کو حاکم مان لیں کیونکہ ہمیں تو اسلام کا الف بے نہیں آتا ہم تو چالیس پارے کہا کرتے ہیں اسلام میں ہمیں تو قرآن کے تیس پاروں کا بھی علم نہیں ہے یہ تو ساری حکومت پھر علماء کو دینے والی بات ہو گئی اور جب بھی کبھی اسلامی حکومت دنیا میں قائم ہوئی علماء کو وہ عزت حاصل ہوئی جس کے وہ حقدار ہیں اِنَّمَا اللَّهَ مِن عِبَادِهِ <الْغُلَبًا> اللہ سے ڈرنے والے صرف اس کے اولا با بندے ہیں. یعنی ڈرنے کا حق تو وہی ادا کرتے ہیں جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہر حال میں ہر قیمت پر اہل حق کی دوستی نبھانے کی توفیق آ فرمائے آمین اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل کفر سے ہمت بھر براث کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عامر اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ رب الجلال بل اکرام کے الح واحد ہونے پر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ و علی و صلی وبی و امی کے رسول اور نبی آخر الزمان ہونے پر اور شریعت اسلام کے واحد نجات کا راستہ ہونے پر ہم راضی ہو آمیر تم عام میں ایلکر، ایلکر، ایلکر. اسلام میں جماعت بنانا وغیرہ آج میرے پاس الیکشن الحمد للہ اسلام جماعت بنانا امیر جنرل سیکرٹری وغیرہ کیسا ہے کوئی اگر جماعت بناتا ہے امیر جنرل سیکریٹری بناتا ہے تو یہ اچھا تو نہیں ہے اس لیے کہ عموماً جماعتیں جو ہیں وہ پھر ولا اور بڑا دوستی اور دشمنی کی بنیاد بن جاتی ہے جو اپنی جماعت میں ہو وہ مجرم ہو اور گناگار ہو اس کو جو حیثیت دی جاتی ہے جماعت سے باہر شخص کو نہیں دی جاتی ہاں ہو اس کا اسلام اس سے اچھا ہو اور اگر جماعت بنانی ہے اس لیے کہ اللہ کے دین کی خدمت جس طرح اللہ نے بتائی ہے کی جائے تو جماعت بنانا تو ایک غلط کام ہے مگر اللہ رب العزت کے دین کے لیے करना کرنا یقیناً فریدار شابان کے روزے لگاتار رکھنے چاہیے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے شاہبان کے روزے لگاتار رکھنے کے بارے میں آپ محققین علماء سے پوچھیں جو احکامات کے ماہر ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہو میں اس لیے مختصر کرتا ہوں کہ وقت قلیل ہے اور علماء بہت ہیں کم از کم یہاں پر اور ہر بستی میں پاکستان میں جو جواب دے سکتے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے یقیناً فتنہ باز لوگ تھے جو صالح کو فتنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گئے جیسے آج میڈیا مسلمان بھائیوں کے بارے میں بڑے بڑے نیک آدمیوں کو فتنہ زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس بات سے فتنے والے مسلمانوں کے اندر گھستے ہیں یہ کوئی نیا اچھوتا کام نہیں ہے پہلے بھی ہوتا رہا طالبان کی ویڈیو میں کوڑے مارنا لڑکی کا مارنا فیصلہ شریعت کے مطابق تھا بات یہ تھا مطابق کے نہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ یقینا اسلام میں موجود ہے اور اگر کوئی پوری گواہیاں حاصل کرنے کے بعد کوڑے مارتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے کوڑے مارنے والا کوڑے کھانے والی گواہ اور کوڑے کا حکم دینے والا جج تو یقیناً مسلمانوں سے اچھا ذہن رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ کسی عورت کو کوڑے نہیں مارے ہوں گے وہ مجرمہ ہوگی ویسے پریس نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ واقعہ گھڑا ہوا تھا اور کسی اسٹوڈیو کے اندر کسی بندے کو کوڑے مار کے فلمایا گیا تھا فیصلہ یقینا شریعت کے مطابق ہے کوڑے مارنا کیا ہم تو الحمدللہ رجم کرنے کے لیے تیار ہیں اور پہلا رجم تھا جو عثمان بن معامر نے پہلا پتھر مارا تھا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آئی نیا نے کیا آئی میں توحید پھیلانے کے بعد خبروں کی تحریر کو, کو محمد بن عبد البہاب نے کہا عجیب یعنی مماثرت ہے انہوں نے فرمایا کہ اب ہمیں شریعت کی حدود نافذ کرنا ہوگا تو ایک عورت آئی اس نے شیخ کے سامنے آ کر اپنی بدکاری کا اقرار کیا شیخ نے اسے واپس کرنا چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہوئے جا کر توبہ کر لے مگر اس عورت نے بار بار اپنے اوپر گواہی دی تو شیخ پر محمد بن عبد رحمہ اللہ محلہ پر لازم ہو گیا کہ وہ کوڑے مارے اب شیخ کے لیے کوڑے مارنے کے علاوہ رجم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کیونکہ عورت شادی شدہ تھی اب جب اسے رجم کرنے کے لیے ایک جگہ پر جو ہے وہ پابند کر دیا گیا جیسے عورت کو پابند کر دیا جاتا ہے باندھ کر تو سب سے پہلے پتھر مارنے والا امیر عثمان بن معمر تھا جو اس قریہ کا امیر تھا اس کے بعد کیا تھا پتھر پڑے اور عورت اللہ کے راستے میں مر گئی یقیناً اللہ نے چاہا تو ہمارا گمان یہی جی کوئی جنت میں چلی گئی اب کیا تھا طوفان اٹھ کھڑا ہوا عرب کے سب سردار جو تھے انہوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ مروا دیا اس متبے نے مولوی نے گیا ہمارا بنا گئی ہماری سہیلیاں گئی ہماری شرابیں کی ہو پکار ہر طرف سے شروع ہو گئی قطع کے حاکم نے اسی وقت سلیمان اس کا نام تھا اس کو لکھا عثمان کو عثمان بن معامر کو کہ دیکھو اس مولوی کو قتل کرو فرق یہ کون سا مولوی ہے جس نے یہ نیا طریقہ اختیار کیا رجم کر دیا عورت کو اس مولوی کو قتل کرو ورنہ جو ہمیں ہم تمہیں سال کے بعد پیسے دیتے ہیں نا بارہ سو دینار وہ تمہارے بند تو اسی وقت خط لے کر محمد بن عبد الوہاب کی خدمت میں حاضر ہوا کہنے لگا شیخ میرے اوپر بڑی آفت آ گئی ہے میرا تو سالانہ ٹیکس بند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو ہم مہمان کو تو قتل نہیں کیا کرتے عربی لوگ ہیں اب یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس سے تشریف لے جائیں تو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اپنی بتیجی کا نکاح بھی کر چکا تھا آپ نے صرف ایک پنکھا پکڑا اور وہاں سے نکلے ہیں اور ایک سپاہی کو ساتھ کر دیا تاریخ کے عتیق اس سپاہی کو کہا کہ صحرا کے اندر پہنچ جاؤ تو اس مولوی کا کام کر دو اس کی گردن اڑا دو میرے لیے مصیبت بنا یہ ہے ریاست یہ ہے دنیا دنیا جس طرح غالب آتی ہے یہ سچا واقعہ تاریخ میں موجود ہے وہ فرید جو سپاہی ساتھ تھا وہ کہتا تھا کہ شیخ قرآن پڑھتے چلے جاتے تھے اور پنکھے کے ساتھ اپنے آپ کو سخت گرمی میں ہوا دے رہے تھے میں شیخ کی طرف دیکھتا تو ہیبت میرے اوپر تاری ہونا شروع ہو جاتی حتہ کہ اتنی ہیبت تاری ہوئی کہ تلوار میرے ہاتھ میں بالکل جام ہو گئی اور میں واپس لوٹ آیا اور اس طرح سے شیخ نے اللہ کو وہاں سے لات دی تو یہ نیا کام نہیں یہ پرانا کام اگر اسلامی حکومت نہ ہو تو ایک آدمی حد قائم کر سکتا ہے اسلامی حکومت نہ ہو تو حد نہیں قائم کر سکتا یقیناً وہ فساد فل ارد ہوگا اور جنہوں نے حد قائم کی ان کے پاس سلطہ اور سلطان اقتدار تھا اس وقت جب قائم کی زکات اور دل یہ غلطی کر بھی بیٹھے کوئی مسلمان تو بھائی تم مسلمانوں کی نصرت کرو گے یا کفر پر جو لوگ ہیں ان کی نصرت کرو گے یہ تو مجھے بتاؤ مان لیا کہ بڑے گناہگار ہیں مان لیا فداٹ میں بھی ہیں جو کافر کرنے والی نہیں مان لیا خلاف سنت بھی کام ہے تو نصرت اسلام پر مسلمانوں کی کی جائے گی کہ جو کفر پر ہے ان کی نصرت کی جائے گی کیا سواتی طالبان کی حمایت میں حکومت پاکستان اور پاکستانی فوج سے کیا کرنا پتہ نہیں دشمنی رکھنا جائے گا دشمنی رکھنا فرض ہے واجب ہے شرط ایمان ہے زکوٰۃ مسلمان کس کو دے ادارے وغیرہ کو خود زکوٰۃ ادا کریں مسلمان اگر اکٹھے موجود ہیں تو کسی کو وہاں کا امیر بنائیں عالم جو بڑا ہے اور اسی سے اپنے ماں بہن فیصلے کروائیں تاکہ شریعت یاد رہے اور اسی کے پاس زکوٰۃ جمع کرائیں پھر وہ کسی کو ذمہ دار بنا دے اور تقسیم کرے مسجد پر حدیث لکھ کر چند افراد کے لیے مخصوص کرنا درست ہے بہتر یہی ہے کہ مسجد پر توحید وغیرہ لکھا جائے جو سب کے اندر مشترک ہو تاکہ سارے لوگ داخل ہوں اور توحید سنیں آج کے دور میں خلیفہ کیسے منتخب کیا جائے بدائے سر آپ کو خلیفہ کے انتخاب کی فکر پڑ گئی معلوم ہوا زمین بھی آپ کو مل گئی اور طاقت بھی مل گئی اسلامی نظریاتی کوسل کیوں خاموش ہے اس لیے کہ اس کے منہ میں زبان نہیں ہے صوبی محمد نے قرآن و سنت عالم بلان کیا تھا شریعت کے نفاذ کا اعلان کیا آپ نے تعاون کیوں نہیں کیا یہ سارا کچھ تعاون ہی ہے ان سوال یہ ہے کہ آج کل بابر ڈاکٹر اسرار کے درد میں آ رہے ہیں کون آ رہے ہیں بابر کون ہیں اور وہ تصوف کی نفی کرتے ہیں لیکن آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر اسرار یا ان کے اندر صوفی گمراہیاں موجود ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں ان میں ان کا تصوف کا کھلا نظریہ موجود ہے اس سے جب ان کی توبہ نشر ہو کر ہمارے سامنے آئے گی تو ہم ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب سے ذاتی اناج کوئی نہیں رکھتے بلکہ سخت دعا کرتے کہ اللہ اعلیٰ ڈاکٹر صاحب کو توبہ کی توفیق دے مرنے سے پہلے آمین اس لیے کہ انہوں نے دین کا بڑا کام کیا ہے ورنہ وہ سارا کام جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور ہم ان کے لیے مقصد کی دعا بھی نہ کر سکیں گے اللہ اس سے بچائے آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں انا و صادی کا مثلاق کیا آج پاکستان میں صرف اہل حدیث ہیں دونوں سارا دشمنی ہی ایمان ہے تو اہل کتاب کی عورت سے شادی کی اجازت کیوں دی گئی ہے بات یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ منافقین کے خلاف کیوں نے کتاب کیا منافقین ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مکمل پابندی کرنے والے سے اوپر والا دے دے مکمل پابندی کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلاط اسلام کے ساتھ جہاد بھی کرتے تھے وہ تمام وہ بنیادی ضروریات جو اسلام کی ہیں ضروریات دین ان کو پورا کرتے تھے اس لیے حکمن مسلمین تھے حکمن جو مسلم ہے اس کے ساتھ مسلم کا سلوک کیا جاتا ہے اور جو کھلا کفر کرے اس کے ساتھ مسلم کا سلوک نہیں ہوتا نبی علیہ السلاط اسلام نے کہا ما عنا علیہ الم و اس کا مسداد تمام وہ لوگ ہیں جو صرف صالحین کے منہج پر ہیں وہ حنفی ہوں یا حمبلی ہوں یا مالکی ہوں یا شافی ہوں جیسے کہ عقیدہ تحابیہ امام ابل حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے اس کی شرح بھی ابن ابل حنفی نے کی ہے اور تمام اہل حدیث مدارس میں سعودیہ کے اندر بھی جاری ہے وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے اور یہاں بھی اور اس پر تعلقات بڑے بڑے علماء کی صالح فدان کی ابن اسمین کی رہی اللہ اور اسی طرح سے شخل کی رہی اللہ اور اسی طرح سے ابن باز کی یہود سارا سے دشمنی ہی اگر ہے تو ان کی عورت سے شادی کی اجازت کیوں دی گئی ہے عورت سے شادی کی اجازت دینے والا وہی ہے جو دشمنی کا حکم دیتا ہے اس کے دونوں حکم مانے جائیں گے یقیناً عورت کی شادی میں عورت آپ کے تابے ہوگی آپ اس کے ہاکے میں ہوں گے اور اس کے درست ہونے کے اور مسلمان ہونے کے بڑے زبردست امکانات ہیں مقتول کے ورثا اس دور میں کیسے بدلا لیں آج کے ساتھ نہیں لیا جا سکتا جب تک اسلامی حکومت قائم نہ ہو کیونکہ جو وہ سامنے رکھی جائے گی اسلام اصلاح کے لیے آیا فساد کے لیے نہیں آیا علی رضی اللہ تعالی کو مولا کہنا کیسا ہے مولا کہنے کی وجہ سے علی رضی اللہ تعالی عن کو جو خاص ایک مقام معاشرے میں دینے کی کوشش کی گئی ہے تو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عن کہنا چاہیے ڈاکٹر اصرار احمد کی کتب کی نشاندہی کرے کہ جن میں تو سبق کیا میزس ہے ڈاکٹر صاحب نے جو تفسیر لکھی ہے سورا الحدید کی اس کو دیکھ لیں الحدید کی ڈاکٹر صاحب کی قسطیں سننے اور ڈاکٹر صاحب نے جو نظام بنایا ہے ایک مرتب اپنے ساتھیوں کے لیے تو وہ دینی تربیت حاصل کریں وہ تربیتی نظام بھی دیکھنے سب میں موجود ہے اور اس پر عبدالعزیز نورستانی حفیظ اللہ وسلم کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ وہ شرک اکبر ہے ڈاکٹر صاحب کا توحید وجودی کا نظریہ اور اس پر فتویٰ عبدالسلام رسمی کا بھی موجود ہے شیخ رفیق عصری حفیظ اللہ ان کا بھی اس پر تائید کا فتویٰ موجود ہے اور اب سعودی عرب سے بھی لدنا سے فتویٰ ان قریب آنے والا رات توصیف الرحمن سے بات ہوئی ڈاکٹر شفیق الرحمن کے بھائی سے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفاظت میں سلامت رکھے آمین تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اب اب فتویٰ ان قریب آنے والا ہے امید ہے رمضان سے پہلے آ جائے گا پھر ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے نے پہلے پیش کیے ہیں فتوے تو ڈاکٹر نے دیکھنے اور پڑھنے سے انکار کر دیا ہے اب اس نے ان کے بیٹے عاقف نے کہا ہے کہ اگر سعودیہ سے فتوا آ جائے تو مجھے ایک موقع اور دیں لہذا ہم نے چونکہ جلدی مچانا جائز نہیں ہے بالکل رابطہ پر کوئی چیز نہیں چھاپی جب تک کہ ان کا بیٹا سعودیہ کی لجنا کا فتوہ نہ پیش کر لے موجودہ نظام عدالت میں اپنا کوئی مسئلہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں اگر تو مسئلہ آپس میں ہو دو مسلمان بھائیوں کا تو یہ لے جا کر اگر دونوں اپنی مرضی سے اس عدالت کی طرف لے جا رہے ہیں تو جان رکھے کہ یہ ایسا کفر ہے جو ملت سے خارج کرنے والا ہے ان کو تو کسی عالم ربانی کو اپنے مابین منصف بنا کر اس سے فیصلہ کروانا چاہیے جس پر دونوں جمع ہوں اور اگر ان میں سے ایک شیطانی کرتا ہے اور زبردستی دوسرے کے بارے میں ایسا معاملہ کرتا ہے کہ کورٹ میں اس کے خلاف کام کر دیتا ہے پھر اسے گسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے تو مجرم یہ ہے دوسرا مجرم نہیں اور باقی جو حقوق ہیں جیسے آپ کی زمین کی رجسٹری ہے موٹر سائیکل کی رجسٹری ہے کار کی رجسٹری ہے اور اسی طرح سے آپ کی مسجد کی رجسٹری ہے حفاظت کے لیے تو وہ مجبوری ہے اضطرار میں آپ جو ہے اس قوت کے ذریعے اگر محفوظ کرانے پر مجبور ہیں اپنے حقوق اور اپنی بنیادی ضروریات تو یہ جائز ہے البتہ صرف اس حد تک کہ اس معاملے میں ان کا قانون قرآن اور سنت سے سریہن ٹکرا نہ رہا ہو اگر ٹکرا رہا وہ تو, تو بالکل حرام ہے اگر کوئی مسلمان شرک کرے تو کیا اسے مشرک کہنا چاہیے شرک کرے شرک کرنے والا جو ہے وہ مشرک ہے یہ ایک عام قانون ہے مگر ہر ایک شخص جو شرک کر رہا ہے وہ مشرک ہوا ہے کہ نہیں یہ علماء کا کام ہے کہ شرطیں پوری کریں مشرک ہونے کی اور پھر جو موانے ہیں جو مشرق ہونے سے اسے روکنے والی چیزیں وہ بھی دیکھ لے اور اس کے بعد اس پر فتوا دے فتوا میرا اور آپ کا کام نہیں علماء کا کام شرک کو شرک کہنا فرض ہے اور یہ کہنا کہ جو شرک کرتا ہے وہ مشرق ہے فرض ہے اللہ کے معاملہ حکومت جیسا ہو جو ایسا شرک اکبر ہو کہ بچہ بھی اس پر گواہی دے اور اس پر علماء کی گواہی موجود ہو پوری دنیا میں کثیر علماء جو گواہی دیتے ہیں یہ میرے پاس شیخ ابن باز ہیں رحمہ اللہ ان کی کتاب نقد القومی عربی قومیت کی بنیاد پر جو لوگوں کو جمع کر رہے ہیں ان کا حکم کیا ہے کتاب اللہ کی روشنی میں اس کے اندر وہ تینوں آیتیں دیکھے ومل یحقوب انائے کامول کا فرون ظالم پلافاطن کہتے وہ کل دولت ہر حکومت اور ریاست لا بشرع اللہ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق حکم نہیں کرتی ولا لحکم اللہ، اور اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکتی فہیہ دولت الجاہ وہ جاہلیت کی ریاست اور حکومت ہے کافرتن کافر حکومت ہے ظالمۃ ظالم حکومت ہے فاسکت فاسک حکومت ہے بنا سہاج ہل آیات ان آیات کی نست قرآنی کے ساتھ المحکمات جو محکم آیات ہیں یجو اللہ احل اسلام اہل اسلام پر واجب ہے بوگزا کہ اس حکومت کے ساتھ بغض رکھیں سینے کے اندر اس کے ساتھ حکم رکھیں اور اس کا اظہار کریں وہ کیسے بادات ہوا اس سے دشمنی کریں فی اللہ اللہ کے لیے ورم علیہ اور حرام ہے مسلمانوں پر محدت ایسی حکومت سے مبت اور محبت رکھنا و اور اس سے دوستی کے ٹینگے بڑھانا حا باللہ وحدہ حتہ کہ یہ حکومت ایک اللہ پر ایمان لائے یعنی اب بے ایمان ہے ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتی مشرک اور کافر ہے بس تو حق اور اللہ کی شریعت کو حاکم قرار نہ دے دے ہم نے ان کی بجلی استعمال کرتے ہیں لیکن ٹیکس دیتے ہیں پھر ان سے برات کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں بجلی کا استعمال اور ٹیکس دینا ایک معاہدہ کے تحت ہے اور آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے اور ایک دیا سلائی بھی آپ خریدتے ہیں تو اس کی قیمت ٹیکس ہی مقرر کرتا ہے یہ جو آٹا آپ اتنا مہنگا دیکھ رہے ہیں یہ سب ٹیکسوں کا نتیجہ ہے تو یہ ظلم ہے اور یہ مجبوریاں ہیں اضطرح ہے یہ قبر پر چادر چڑھانا نہیں ہے کہ اگر قبر پر چادر چڑھانے پر آپ کو مجبور کریں اور آپ کو اس پر مجبور کریں اسمبلی کے قانون کے ساتھ بھی اصلاح ہو سکتی ہے اور انصاف آ سکتا ہے اور یہ چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس بھی انصاف ہے تو اس کا اقرار کفر ہوگا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے الا یہ کہ جانے کا یقین ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی تبلیغ کے بارے میں آپ کی کیا رائے بہت اچھی رائے ڈاکٹر ذاکر نائک میرے گمان میں ایک مجاہد انسان ہے یہ کہ وہ خطا سے پاک ایسی بات بالکل نہیں ان میں ہے جماعت المسلمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام ان کا عقیدہ کیسا <سلام> ہے وقت کتنا ہے آزان میں ختم ہے میں بس انہی کا جواب دوں گا باقی جس میں جواب لینے اگر بیٹھ سکتے ہیں تو میں رات بھر حاضر ہوں اگر نہیں بیٹھ سکتے تو پھر میں مجبور ہوں جا سکتے ہیں میں اب صرف دس منٹ آغان میں صرف ان سے بات کروں بزرگ ہیں عمر کا اور ادب کا یہی تقاضا ہے فرمائے فرمائے بات کریں تھوڑا وقت ہے سب کو میں نے بتا دیا یہ کہ میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نہ لکھا جائے تاکہ سارے لوگ آئیں توحید سنیں اور ماشاء توحید اور میں داخل ہوں اور ٹھیک ہے غلط ہوگی یہ تو کم اور والا معاملہ نہیں ہے बात है जिस वक्त क्या इस आम दुनिया वीर बन गया उस वक्त को जिसने आखिया कि बन गया अभी सेवावत सुनने की जिंदगी साइडी हमकी कर सकते आगे बढ़ के जी सैकड़िया और मां ने बैठ के साझा किया जाए जब होगी सब कुछ ही है पुराने पाग भी अजीत पाक भी और उन्होंने की तीन करने के बाद आखिया कि असी एसा क्या अजीश ने अजीश नदीशा हम सब तो मसला पोजिशन साल सौ साल हो गया इस बात में बल्कि सौ तो भी उपरूर हो गया हूं तुम ए नवा इस बार हूं तुम नाम का गलत पास पैदा करना प्यार करना کماؤ دونوں ہو گئی باتیں آپ پہلی بات میں علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اہل حدیث لکھا جائے میں علماء ربانی دین کا بہت احترام کرتا ہوں جنہوں نے اتحاد کے ساتھ یہی فیصلہ کیا انہیں ایسے کرنا چاہیے ہم اس معاملے کو اتحادی معاملہ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ مسلمانوں کی اس میں تقسیم کی جائے اور مجھے یہ یاد ہے کہ پاکستان میں پہلا خود کچھ حملہ پاکستانی فوج کے چند انجینئر نے کیا خیال کوٹ اور چمنڈا کے محاذ پر ٹینکوں کے نیچے لے کر اس حملے میں میں نہیں جانتا کسی عالم نے کسی سیاستدان نے کسی فوجی نے پاکستانی نے اس پر کبھی بات بھی کی ہو کہ یہ ناجائز ہے السلام علیکم کفار کے مقابلے میں وہ کفار اسلام سے نکلنے ہو یا کئی کفار ہو مجھے پتا ہے مجھے ہے بس ان کی کا جواب اچھا ہوتا ہے ان بابوں سے جھگڑا کریں گے نا تو نقصان ہوگا میں لے آؤں میں لے آؤں گا مجھے پتا ہے میں نے رکھا ہوں خود رکھا ہوا پر رکھا